قرآن مجید کی سورج نمبر سولہ ایک سو اٹھائیس آیات پر مشتمل ہے جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک مطالعہ نے یہ واضح کیا ہے کہ خالق اور مخلوق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جب بات آتی ہے تب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد افضل ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول ایک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذات میں ایک ہے ہستا اللہ خالق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں افضل ترین تخلیق ہیں روح کے معاملے میں بھی جسم کے معاملے میں بھی اور اگر کوئی اور معاملہ ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس معاملے میں بھی اور جو وہی ہوتی ہے اور جو رسالت ہوتی ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے ان کی تربیت کی جائے ان کو بتایا جائے کہ وہ توحید اختیار کریں اور توحید اختیار کرنے کے علاوہ ان کو بتایا جائے کہ وہ شرک سے بچے اور شرک کی کئی اقسام ہیں جس پہ کسی وقت انشاءاللہ تفصیلی نشست کریں گے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے بہت سی ایسی چیزیں جو شرک میں شامل نہیں ہیں ہمارے یہاں کچھ مکتبہ فکر اس کو شرک سمجھ کے ان کا رد کرتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو شرک میں شامل ہیں بہت سے مکاتب فکر اس کو شرک نہیں سمجھتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتے ہیں جو کہ ظاہر کہ انتہائی غلط بات ہے اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم چونکہ خالق نہیں ہیں ہم مخلوق ہیں ایک لفظ معلو تھا قدیم اللہ قدیم ہے اور جو مخلوق ہے وہ حادث ہے قدیم سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہی جس کا نہ کوئی آغاز ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی انجام ہے وہ قدیم ہے حادث وہ ہے جو تخلیق ہوا ایک وقت تھا جب وہ نہیں تھا پھر ایک وقت آیا جب وہ تھا اور پھر ایک وقت آیا جب دنیاوی لحاظ سے وہ یہاں نہیں تھا اور روحانی لحاظ سے ہم سب آپ واقف ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے جسم بے شک کیڑے کھا جائے لیکن جو عذاب قبر ہے اور عذاب کے جو اور جو قبر کے جو انعامات ہیں وہ بہرحال جاری رہتے ہیں جو نیک پرہیز لوگ ہیں خاص طور پہ امبۂ کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور اولیاء کرام علیہم الرحمٰ کی اکثریت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم عام طور پہ تر تازہ رہتے ہیں گو کہ جو انعامات ہیں یا اگر کسی کو کوئی عذاب قبر میں ہے تو جسم اگر ختم بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کوئی تو شکل ہے جس کے اندر ہم اس جسم کے تباہ پر ہو جانے کے باوجود رہتے ہیں تاکہ وہ عذاب یا وہ انعامات ہم پر چلتے رہیں ہاں یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک الطع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد سے زیادہ نہیں کھونی ہمارے آگے تو اگر ایک سے حد سے آگے زیادہ نہیں کھونی ہے تو اس سا کے آگے جو گفتگو ہے وہ ایک امکان تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی بات درست ہو تو جو اللہ ہے وہ قدیم ہے وہ خالق ہے وہ ہئی ہے ہمیشہ حیات ہے اس کی وہ قیوم ہے وہ قائم ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہے گا اسی لیے ہم جب دعا کرتے ہیں تو صرف اور صرف اس سے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں جو ہر چیز تخلیق کرنے والا ہے ہمیں جو بھی نعمت چاہیے وہ اللہ نے تخلیق کی ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ہمیں نوازتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اب اس کے بعد جو مشرقین مکہ ہیں ایک چیز ذہن میں رکھی کہ ہم خالی مشرقین مکہ جب بات کرتے ہیں تو یہ بات صرف مشرقین مکہ پہ نہیں ہے جو ان کی خصوصیات تھی جو ان کے خصائص تھے جو ان کی عادتیں تھیں اگر کوئی اور قوم بھی وہ عادتیں اپناتی ہے تو اس پہ پھر وہی حکم ہے جو حکم مشرقی نے مکہ میں ہے تو مشرقین مکہ جو ہیں ان کے خلاف فرد جرم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قرآن مجید میں اس سورہ کے اندر جو ہے وہ عائد کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آخرت کے منکر ہیں یہ متکبر ہیں اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے متکبر ذات صرف اگر اس کائنات میں کوئی ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی ہے اس کے مقابلے پہ صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کا جو کردار دار ہے اور ان کی جس صفات ہیں ان کے جو اصاف ہیں ان کو بھی اوجاگر قرآن میں مختلف جگہوں میں بار بار کیا گیا تاکہ واضح طور پر ہمیں فرق ہوتا چل جائے کہ مشرقین میں اور اصحاب میں کیا فرق تھا اور وہی فرق آج جو غیر مسلمین ہیں اور جو مسلمین ہیں ان میں ہونا چاہیے پھر یہ جو لوگ ہیں جو کف مشرقین مکہ ہیں اور کفار مکہ ہیں اور بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں ان اوساف والے لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اگر قرآن کے اندر کو کس سے بیان ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو فسانے ہیں افسانے ہیں کس سے کہانیاں ہیں ان میں سے کئی لوگ تو اللہ معاف کرآن کو قصوں کی کتاب بھی کہتے ہیں یہ بات ہم نے خود دیکھی ہے اور کئی ایسے مضامین ہماری نظر سے گزرے ہیں جس پہ کہا گیا کہ جناب یہ بات جو ہے فلاں قصوں کی کتاب ہے ہے یا فلاں قصوں کی کتاب میں ہے جس کو مسلمان اللہ کا کلام سمجھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے پھر ایک اور چیز جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں رسول انبیاء پیغمبر بھیجے دیکھیں احادیث مبارکہ سے میں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد ہے وہ تعداد تقریباً سوا لاکھ کے قریب ہے اور قرآن مجید سے اور احادیث سے مبارکہ سے جو ہمیں نام ملتے ہیں وہ شاید 20, 21, بائیس اتنے ہی نام ملتے ہیں اب یہ جو سوا لاکھ کے قریب یا لاکھ سے اوپر جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ کون ہے یہ کہاں آئے انہوں نے کیا تعلیم دی ظاہر تعلیم تو توحید ہی کی ہے لیکن مطلب کس انداز میں تعلیم دی اور کیا کیا شرعی معاملات جو ہیں انہوں نے نفاذ کی کوشش کی ظاہر کہ اس کا علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے رسول نہیں بھیجی ہے یا کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے ایسا کچھ نہیں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں میں آج بھی آج کل لوگ بات اچھا جناب فلاں افریقہ کے جنگلوں کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہوا اس کو کیا پتا کہ کی توحید کیا چیز ہے اس قسم کے سوالات کرتے ہیں ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب دے تو آپ کو سکتے ہیں لیکن پہلے آپ اپنی خیر منائیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ہزاروں کلومیٹر یہ میل دور افریقہ کے جنگلوں میں کسی بندے کی فکر پڑی ہوئی ہے پہلے اپنی خیر منائیے اپنے عزیز و اکارب کی خیر منائیے خود اپنی اصلاح کیجیے اپنے عزیز و کارب کی اصلاح کیجیے اپنی بی بیوی بی بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجئے اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم کا ماں باپ کی تعلیم کا ممکن ہے کہ ان کو کچھ چیزیں نہ پہنچی ہو یہ ممکن ہے اور آپ تک اگر کچھ زیادہ تفصیل پہنچ رہی ہے تو ان کو بتائیں لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمیں اپنی فکر نہیں ہے اپنے عزیز و غارب کی فکر نہیں ہے اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے ہمیں فکر ہے تو افریقہ کے جنگلوں میں جو بندہ ہے اس کا کیا ہوگا بس اتنا ذہن میں رکھے اللہ نا انصاف نہیں ہے اللہ تعالی جو بھی حساب فرمائے گا اللہ تعالی کا جو بھی معاملہ ہے یہ اسی کا معاملہ ہے اسی پہ چھوڑ دیں آپ ہم خام خا اس معاملے میں اندر آنے کی کوشش نہ کریں پھر یہ جو لوگ ہیں یہ نہ صرف اللہ کے کا انکار بلکہ رسالت کا انکار آخرت کا انکار کیونکہ یہ جو کہ جی اب مر جائیں گے کل سر جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے اس قسم کے سوالات یہ ہمیں پتا چلتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراض اب یہاں ایک نقطہ بڑا واضح سمجھ لیجئے کہ ابیا کرام علیہ السلام کی جو ذات ہوتی ہے جو ہستی ہوتی ہے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں اس کے کئی پرتہ ہوتے ہیں جس وقت شریعت کی بات آئی تو شریعت کے معاملے میں ان کا بشری پہلو سامنے آئے گا کیونکہ وہ بھی وضو کرتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ جماعت کراتے ہیں اسی طریقے سے وہ کھانا کھاتے ہیں وہ انہیں بھی है ہے وہ شادیاں کرتے ہیں ان کی اولاد ہوتی ہے تو جہاں پہ شرعی معاملات آئیں گے وہاں پہ امب اکرام علیہ وسلام کی جو اصل بات ہے وہ ان کا کون سا پہلو سامنے آئے گا ان کی بشریت کا پہلو سامنے آئے گا لیکن جب وہی کی بات آئے گی جب اللہ سے ہم کلامی کی بات آئے گی جب اللہ سے تعلق کی بات آئے گی تو پھر ان کے نور کے پہلو کا جو ہے وہ معاملہ سامنے آئے گا اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ امبیاک رام علیہ السلام کوئی بھی نبی ہو ظلم صلی اللہ علیہ وسلم تو تویا ہے وہ تو بات ہی آپ چھوڑ دیجئے کوئی بھی نبی ہو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کیونکہ کسی ایک پہلو کو پکڑ کے دوسرے پہلو پہ بحث کریں اور دوسرے پہلو کو پکڑ کے پہلے پہلو پہ بحث کریں ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسی بحث مباحثے میں اور اس پہلو اس پہلو اور اس صفت اور اس صفت کے چکر میں ہاں ہم اکثر جو ہے خود گستاخی کر دیتے ہیں ہمیں تاریخ میں ایسا قصہ ملتا ہے کہ ایک قوم نے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی کہ یہ جو ابیا ہیں یہ تو ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں اب جب وہ کہتے ہیں ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں تو ان کا مقصد ہے کہ دو آنکھیں ہیں دکان ہیں بولتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں ہماری طرح کے انسان ہیں تو ہم پہ اگر کسی کو لانا ہے تو کوئی خاص شخصیت ہونی چاہیے تو ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے اس طرح کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص شخصیت کا اہتمام کیا ایک بات ذہن میں رکھیے بہت سے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی تفصیل جو ہے وہ باقاعدہ صنعت سے ثابت نہیں ہوتی اللہ <says> لیکن <bor Church> <tark> واقعہ کے اشارے مل جاتے ہیں لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں کہیں اور سے مل رہی ہوتی ہے جو کہ مستند ہو بھی سکتی ہے اور غیر مستند بھی ہو سکتی ہے اب ہوا یہ کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں ان کی بات ہم کیوں مانیں پھر جب کوئی خاص بندہ ان کو مل گیا تو اب وہ ایک نئی طرف آ گئے یہ تو ہماری طرح کے انسان نہیں ہے یہ تو کر سکتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہ جو دونوں پہلو ہیں یہ دونوں پہلو بڑے خطرناک ہیں اسی قرآن مجید میں بڑا واضح طور پہ تبدیح کی گئی آپ نے توحید کا ازبات کرنا ہے توحید کو تسلیم کرنا ہے شرک کی تردید کرنی ہے آخرت کو تسلیم کرنا ہے ان سب باتوں کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دلائل دی ہیں باقی ظاہر ہے کہ کسی کے دل و دماغ پہ اگر شیطان حاوی ہو تو ہر دلیل کے جواب میں دس دلائل ہو بھی گیا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے قرآن مجید کی جنگ کا جو نزول ہے اس کی حکمت اس پہ بھی قرآن مجید پہ بات ہوئی اور اس سورہ میں بھی بات ہوئی ہمارا یہ ماننا ہے اور اس کا واضح اشارے حدیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں اور قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں اللہ کے کلام سے کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازم ہوئی جتنے بھی صحائف نازم ہوئے ان کے اندر تبدیلی ہو گئی تھی کون سی عبارت اللہ کا کلام تھی اور کون سی عبارت اللہ کا کلام نہیں تھی یہ بات جو ہے وہ بیچ میں سے مخمصے میں اور اس میں شک میں جلی گئی تھی اس لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور پھر اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا یہ بھی قرآن مجید ہی سے ہمیں پتا چلتا ہے اور اسی قرآن کے اندر نہ صرف پچھلی اقوام کے حالات بیان کیے گئے بلکہ آگے کے معاملات کو بھی بیان کیا گیا قیامت کے معاملات قیامت کے جو مناظر ہیں ان پر بھی بات کی گئی پھر حدیث مبارکہ میں اس کی مزید تفصیل آ گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ یہ فرمایا کہ اللہ اور بندوں کے جو حقوق ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے تین چیزوں کا اس جگہ پہ ویسے تو ظاہر کیا حدیثیش میں اور بھی باتیں آتی ہیں اور اور سورتوں میں اور بھی اور سورہ کے اندر باتیں آتی ہیں تین چیزوں کا یہاں پہ حکم دیا گیا بے انصافی سے بچو نیکی کا راستہ اختیار کرو رشتہ دار عزیز ان کی مدد کرو اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہا گیا کہ بے حیائی سے بچو بری بات سے بچو سرکشی سے بچو اللہ سے جو عہد ہے ہمارا اس کا پاس کرنا ہے اور ابلیس کے شر سے بچنا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ابلیس ہمیں مجبور نہیں کر سکتا برائی پہ اللہ نے اس کو اتنی قوت نہیں دی کہ وہ ہمیں مجبور کر سکے وہ صرف برائی کو اچھا کر کے ہمیں دکھاتا ہے لیکن اس کے راستے پہ ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نگنی جی میرا کیا قصور ہے شیطان نے بہکا دیا تھا شیطان نے کیسے بہکا دیا تھا شیطان نے تو ایک بری چیز آپ کو اچھی کر کے دکھائی تھی اور آپ نے اس کو قبول فرما اب اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ بہانہ روزے پیامت نہیں چلے گا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہی لوگوں نے اسی قسم کے اعتراض بھی کیے تھے تو ہماری طرح کا ہے کھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا ہے سوتا ہے اسی قسم کے اعتراض آدھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر پھر یہیں پہ یہ فرمایا کہ پیغمبر کو جھٹلانے والے ان پہ آزاب آئے گا اور عذاب کس قسم کا یہ جو بھوک ہے یہ جو خوف ہے یہ ان عذابوں میں شامل ہے ہم لوگ ہمیشہ عذاب سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے قصے ہم نے سنے گی جی طوفان آ گیا قوم تباہ ہو گئی پہاڑ گر گئے قوم تباہ ہو گئی یہ ہو گیا اب نہیں عذاب کی بہت سی شکلیں ہیں اور خوف و حیراس یہ بھی عذاب کی شکل ہے بھوک عذاب کی شکل ہے قحت سالی عذاب کی شکل ہے ناشکری شکری جو شخص کرتا ہے اس کو بھوک اور خوف کا عذاب دیا جاتا ہے پھر ہجرت کرنے والے جو مسلمان تھے ان کو مظلوم کھم قرار دیتے ہیں یہ مظلوم مسلمان ہیں ان کا اجر کیا ہے ان کی مغفرت ہے یہ جو مسلمان ہیں ان کو اگر اس وقت جس وقت بہت زیادہ برے حالات تھے کسی بہت بری حالت میں اگر زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے غلط کلمہ کہہ دیا تو ایسی صورت میں بھی ان کے لیے معافی ہے بشیرتے کہ دل میں ان کے ایمان بالکل مکمل ہو مہاجرین کے درجات بہت زیادہ ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی سارے ایک درجے کے صحابہ نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں جو بہتے ردوان میں تھے ان کا علیحدہ درجہ ہے جو بدری صحابہ ہیں ان کا علیحدہ درجہ ہے جو مہاجرین ہیں ان کا علیحدہ درجہ ہے یہ ذہن میں رکھیں درجہ بدرجہ اور ان کی ساری تفصیل ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کسی وقت اللہ کے دیے بزن و توفیق سے ہم اس پہ ضرور گفتگو کریں گے جس رام نے کہا کہ شرک پر بھی ہم کسی وقت گفتگو کریں گے پھر مختلف قسم کی تمثیل بیان کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمثیل سے کام لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ نے بنایا اللہ کو اپنی مخلوق کا پتہ ہے اللہ جانتا ہے کہ اپنی مخلوق سے کس طرح سے بات کرنی ہے تو تمثیل حلال حرام کے احکامات اور اس کی پھر وضاحت پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کفوار مکہ تھے مشرقین مکہ تھے یہ سارے قریش کا قبیلہ ان کا شجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہے علیہ السلام اسی لیے آپ دیکھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی محبت تھی آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے جو درود جو ہے وہ ہمیں دیا اس درود کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو قریش مکہ کو یہی کہا گیا کہ آپ کے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھیں انہوں نے کفران نعمت سے بچے وہ, وہ توحید پر تھے وہ شکر گزار تھے اور یہی جو ہے تلقین ہے کہ یہی کیا جائے پھر دعوت کے آداب اور یہ دعوت کے آداب بڑے اہم ہیں میں ہمارے یہاں آج جو دعوت کے آداب ہیں اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر دعوت اللہ کے راستے کی ہو دعوت حکمت کے ساتھ ہو بدزبانی زبانی کے ساتھ گستاخی کے ساتھ اگلے کو انگلی سے اشارے کر کے الٹے سیدھے یہ نہیں ہے دعوت ایک اچھے طریقے کے ساتھ ہو حسن کے ساتھ ہو شر کا جواب دیا جا سکتا ہے اس کے لیے بدزبانی زبانی ضروری نہیں ہے شر کا جواب جو ہے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے دیکھیں, اگر آپ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو کیا ہے اگلے نے آپ کو گالی دی آپ نے آپ سے گالی دے دی بات ختم ہو گئی اگلے نے آپ, پہ کہا جی, آپ تو شرپ کرتے ہیں آپ تو فلاں کرتے ہیں آپ تو فلاں کرتے ہیں آپ جھگڑے میں آئے آپ نے جا کے اس کو دو تھپڑ لگا دی. دیکھیں جواب اچھے طریقے سے ایسے طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے صبر، استقامت پھر جو مکر ہو رہا ہے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تکلیف دے کی، تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تقوی جو ہے نا اصل میں اللہ کا ساتھ تقوا کی مدد سے ہمیں ملتا ہے احسان کریں اللہ کا ساتھ آپ کو ملتا ہے اللہ کا قرب آپ کو ملتا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں دعوت بڑے اچھے اور احسن طریقے سے کرنی چاہیے قرآن مجید سے ہمیں بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے مبارکہ سے ہمیں بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی صاحب اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دعوت کیسے دی ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے. اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس کی امت میں پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا لیکن اس میں ہماری اب ذمہ داری میں اضافے کیا ہو گئے اضافے یہ ہو گئے کہ ہمیں دعوت دینی ہے لیکن کیسے دینی ہے جیسے ہمارے نبی نے دی اچھے طریقے سے حسن کے ساتھ حکمت کے ساتھ یہ نہیں کہ اگلے نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ نے جواب میں اس سے بھی بلند آباز کر دی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات ظاہری کے اندر ہمیں اونچی آواز میں چلا کر بولنا کوئی مستند حدیث روایت ہماری نظر سے تو نہیں گزری اگر کوئی ہے تو وہ شاید کوئی ایک آدھا موقع ہی ہوگا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی بھی ان کی طبیعت میں یا مزاج میں یہ ان کی عادت میں ایسی چیز سے سوال سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ بڑے نرم مزاج آپ گفتگو بڑی دھیمی کرتے تھے آپ بات کو بار بار دہرا کر بات کرتے تھے تاکہ اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے اگر کبھی آپ کو غصہ ہوتا تھا تو آپ کے لہجے کی پختگی سے اگلے کو پتا چلتا تھا کہ اس وقت یہ ناراض ہے کوئی مستند کم از کم خسائ سے میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جیسا ہم نے ارض کیا کہ اگر کوئی ایک آدھا یا دو موقع کوئی ایسا ہے جو ہماری نظر سے نہ گزرا ہو تو وہ غلط ہے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس نے تمام احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ دیکھ رکھا ہے تو بنیادی مقصد یہ ہے اس سورہ کے اندر کہ خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہے آپ بھی سنتے یہ ایک چیز نہیں ہو سکتی ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے اور ہمارا سننے کے خاص انداز ہے اللہ کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں پتا اللہ بصیر ہے ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے دیکھتے تو ہم بھی لیکن برابر نہیں ہو سکتا وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے ایک مادہ ہے یہ مادے کی چیز چاہیے آنکھ چاہیے اللہ جسم سے پاک ہے کیونکہ جہاں جسم ہوگا وہاں پہ قیوم نہیں ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا وہ حادث ہو جائے گا جہاں جسم ہوگا مادہ ہوگا وہاں پہ اس کا خاتمہ بھی ہوگا اللہ جسم سے پاکے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جب قرآن میں لندی پہ ہے, قرآن پہ کہا گیا اللہ کا چہرہ ہے حدیث پہ کہا گیا اللہ کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ چہرہ آپ غور کریں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کہتے تھے انہوں نے کبھی اس سے اللہ کی تجزیم نہیں کی ہے ابل تم کی کوشش ہوتی تھی اور ہمارے آئمہ کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو کہا جائے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا اللہ سمیع ہے ہمارا ایمان ہے سمیع کیسے ہے ہمیں نہیں پتا اللہ نے بتایا نہیں اللہ کے واضح نہیں کی لیکن کسی غیر مسلم کے پاس اگر بات کرنے کی ضرورت ہو جائے وہ کہیں نہیں بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا تو پھر ہمارے آئمہ نے تعویل کی کسی نے کہا جی اللہ کی کرسی ہے تو آپ کہیں گے اس کا جب کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی نے تمام کائناتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے تو اگر کسی غیر مسلم کو ذہن میں رکھیں مسلمان کو دلیل نہیں چاہیے ایمان کے اندر دلیل اس کو چاہیے جس کا ایمان کمزور ہے یا جو مسلمان نہیں ہے تو اس کا جواب پھر کیا ہے بھائی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اس کے دائرے قدرت میں ہے لیکن مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ دلیل مسلمان کے لیے صرف ایک دلیل ہے اللہ سمی ہے کیوں اللہ کو نبی نے بتایا قرآن سے پتا چلا اللہ وسیع ہے کیوں؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ بات کافی ہے ہمارے لیے اگر قرآن سے ایک بات کا ثابت ہونا اور نبی بین صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کا ہم تک پہنچنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر کرنی چاہیے یہ بڑا ضروری ہے منکرین توحید منکرین رسالت منکرین آخرت ان سے قرآن مجید میں بار بار جو ہے وہ مجادلہ ہوا ہے بار بار بحث ہوئی ہے بار بار دلائل ہوئے ہیں اللہ کی نعمتوں کو کیا احساس کرنا چاہیے اس کا ایک نور ہے اللہ کی ہر نعمت کا ایک نور ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیں شیطان سے اور بری قوتوں سے اور طاقتی قوتوں سے بچنا چاہیے اور پھر اپنے اللہ کو اپنا مالک اپنا حاکم ماننا چاہیے اور پھر آخرت پر جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں صبر اور ہمیں تقوی اور ہمیں حکمت اور ہمیں احسان اور اس طرح اچھے انداز کے اندر حسین انداز کے اندر دعوت کرنی چاہیے اور تبلیغ کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے ہمیں توفیق عطا فرمائے مصلم اللہ علیہ خیر قتل کے ہی محمد و اصحاب اجمائین میرے حد قیار ہو رہا